سلکھنا سلکھنا مشہور میں یاد قبیلی یاد اجدابی وہی زمین سے مہیلا قبیلیتی حاصل دار اگر نسبت ہونے کی دوا مسلح جائز وياذا محمد انا بجانا تقرننا تقرننا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيك قال عليم ما انا بك قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار له محمد رسول الله لو كان رضينا مستاذ اور جبل قديد مستر واسات فقال يا لي امه النبي نے سماع رسول اللہ قال المان باللجها اور ابتساد ام القدام فقالوا نہ ابو جوبر قرہیت نو ماں نبی علیہ کلام ال ادا او کلام دا سرداد راجی ماں نبی الذی زادہ پیسے امحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دی ازروات راجی تو نبی نہ امید ہے اگر سنتیں ہیں ہم یہ تو ہو جانے میدان نورانی با بیہ وصالحهم ارا ایاذ الصلح پر بھی شروع ہوئی ہے یا مال سرا <سؤال> سے اپ کی اورا قول ائلہ مجربان صلی اللہ علیہ وسلم دعو دعائیں کرنے پر ان کا معاملہ اطاعت راضی بنے کی فرمائے با اذن میں ربان صلی اللہ علیہ قال تراو اور گڑے از سعودی کی جو مرتج تھی زیادہ تنور کا نام موتان کیو جانا لگا انبر اور تمام نے میرے سنن <سجد> کیثر علی بابا لمکتا یضویت لمکتا تفضان علی رسب سے نماہ ہو اکرم رسول اللہ نے کہا تھا باب امر بالکتاب راجح معنا دادا ان کا فرموں میں مارا قرآن کی سب نے چاگا میں سبوں فقہ محمد بن عبد اللہ ایک لمہ کرے کہ الیلا دکولا دکولے انا یمنے کے ان ناردان ایت ان نارالا ان اور نیا قالے ہمارے یہ کہ نو دیا بلا ما قد شبکہ ماز میں تھے و مجل اجل اجل نہ مراد اجل لو درے تیر دی. چلا درے ورے تم نے تلوار کھلی ہوئی عطا مشرکین قریش علی رو تفقر فل ذ صاحب وہ نے مجری تھا وہ خر جان نہ میں ذکر نہیں ہوئی جو ذم نکلنا قد مجل اجل نہ تھا درے پاتمیہ سی افات اب ہم ابن حمزہ اور قصیشہ پدید سے نبی علیہ السلام صاحب سے لول حملا اور شری وانی بعد ان کی زہران کی چنبیلا سمری سم دو چوی چلو نبی نے تم آواز یا ام یا جہان نورہ و نوناستان لے و قال نبات میں تو نکلا او لیکن امازتوها یو مانا دارت مارا والین سے مستعددی لیکن امازتوها مان رو دیگا یا حملتها سورکرہ بین راق <تصفيق> و قل حوضت کی واسمی رضا راق جیسے غل مونجدی فقت سمع فیها دریوڑ جگر راق فقت سمع فیها علی و زید و جعبال جگرون فترکاری رضا زید داور استحقاق و لی داور داور قال علی انا حق بھیا زیم علی و دیسلا و ن نماز دلوردا جعفر نوویل لیکن عامدی کی تزون شریک ہوا بین تعمی نماز کا حدیذ قال نماز منا کہا گیا وقال دعو قال زيد بن وقتی نماز نہ دلورہ حکم دیتا ہے نور بن طفی بل مال مکہ ماضی میں سے جدا اس طرح نماز نماز حرام فرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا نبی سلام تو قال جعفر نو جو حوالے وقال ويمن في سنه الذريب فيسري الخالد بمنزله الاموينا حق التربيه و قرضي و خالد قال الخالد بمنزله الخالب بمنزل الجمهوراني ابي زيد دور قالوا يتسري و قال علي ان انت مني و انا منك شدته قرابته اشار شدته قرابته انت مني وانا منك زمان المستن وهو قرامه في بلا قرامه ذماري انت مني وانا منك شدته قراب وقال جابك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 وقال سب درشے مسند رازی وقال ابو مالک عن النبي صلى الله عليه وسلم تُمَتَّعُونَ بِغَدْرَةٍ دَيبرَ وَفِي الصَّلَحَ وما استافك هما بين دو برن اثر کند سوارا کی میں اس پر مسوارہ مراد ہے وذا غرین ابن حنبل حدیث وارد ہے اس نام کا پترو کی مسند ہے سنورم و اسماء علی کے حدیث تھے نا مسعر سو بندوس کی مسند ہے پنجم و المسوار علی کے بلاغ رازی تر امام حدیث سے مسوارے دو سوا یو کمز کی مسند دے نظر کی فتر سے ہوا ہے کہ دے مقامتری سے وصل رہا ہے کہ ان نبی سے موقع عالم صاحب نسود آمکہ دریس سے ہوا ہے کہ ترشوئی آمکہ دریس سے ہوا ہے کہ ترشوئی دری شروع تماما یو ان من اتاو میر مشرکین رددہ انہیم شران شید مشرکین سے بوافظ قیمتے دیتا و من اتاو میر مسلمین رم یردو اور تو شران شید کے کے صرفتماعت تملا تنین کا مقالہ <سؤال> ہوا نا خلافن و دوسترا بجرو الان اکسے فالقوس دا اسرا ہن دا کو بنا کے تنین قرار بنی داخل دی وانا ادریس ہو دل وانا ہی کہا بجندل یادر الاقوی وجل یحجر و توکلوا دا کے بیڈ ورجیتہ تغاری لڑکے اورجیتہ ورجیتہ کا اکلوں کے تلے متعارف درجے میں یاجلو تو تو نے ایا ان تو نے آواز نا رہا ہے بوجہ یاجلو اون آواز بالطریق یہ بات لڑکے تلے فردہ انہیں وافس نبی علیہ السلام نے سنت فیوا کلا رواہ صلاح محمد اَوَن سَوَّلَ أَحْمَدُ قَالَا يَا مَلَأُ الإِلَهِ عَلَيْكَ لَك إِلَاهِي وَمَا يَقِينُهُ إِلَّا مَا طَاقَ قَادَرُ مَرَنَا وَنَادَى النَّاسُ فَبَدَأَتْهُ كَمَا كَانَ صَلَّى وَلَمَّا أَخَذَ الْجَامِعُ وَأَيُّ مَا نظر نظر او ذا اناق اناق ملادر دہا اور خوردا ذات مشہور خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوتロール رہا وہ بنت نظر کا طرف ثانیہ تجارت نوا مجھے غاف دے رہے اقرب الارشواۃ ورب العطا انے دے قوم درو بیان قوم درو مطالبہ او کر دیا تجیت واقلی جساس اللہ وطلب لا وقار واجاب ہوتے فابو قوم جاری انکاروں تو فابو انکار قوم در جاری جنم مقام حفیظہ سے نہ دیا تو انہوں نے عقب فابو انکار قوم در جاری تدیت نہ دیا رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سلام کا نبی علیہ السلام الہ الہ تفسیر واقع کی لیکن معلوم انداز تھا کہ موجب در کے اگر ان تصاف ہمارا بھی نبی علیہ السلام پہلے ساتھ علیہ السلام جواب نہیںมาชیں وقار رسول اتخر لاؤسر و سنیت جہاں نو ماتی گاہتا ہے مصد انکار تا پیسا رید نبیل صلی اللہ نو کہ دنبیل صلی اللہ نو ماتی ہے دو خوی قابل دو زمد خوی قابل دو ماتن لیرو سمد حلی کرتی دا ایک بار دے نو پیس باز رجاہ سر مقصد بیان دو ایک بار پیس باز رجاہ دے نو انکار زمان پیسا رید نبیل صلی اللہ نو ماتنی ہے کہ دی برا دے کی گئے وہ زمان پور غاق منباتی ہے دا ایک کے خبر فن کار کور بلکہ مقبول بد لگا اللہ کا بارے اللہ کے باب قولی باب قولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا گنام یاری مقصود تجمینا یو دا چیزنی بیرسن پیشن گئی کرے وہ ہوا واقع شدہ ندا تال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے بل اصل سیادت کی راجی پہ انسان کینے فیصلہ بینن ناس سلہ سکتے تک سید بیرین پس اولیس اصل سیادت دا جی نلس با خلق سیادت وہ فو اشل بینن ناس سلنی اگر چاہتا شریف ہوئی جاہا خلق د ا شرافت اصل کی دیو سیادت اصلاح بین النبی و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کی حسن علیہ دا لا کے ہاں دا سید الانبشن کری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کے معصوم تھا تو وجہ اللہ عزوجہ ہمیں نبی عند زیادت وجدا غیر کے اللہ پاک ظاہر فرمایا دو دل عظیم الشان کی وقود و ظن طرح پاس جو بینهما ان پرارۃ درجہ اور گئی صلاحیت تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجہ فرت صلاحیت تھا تا تنا ملا میں محمد بن عبد الجبار نے آمدہ پڑا کہ میں کھانا کھاتا ہوں تو اس کا بڑا والا حکان نیالی وللہ الحکم قلبی علی له شهید شو نا كان فرق بی عادت تو کہ جماعت دلیلون بی عادت تو بل الشوق مال الحسن بن نوصر اکی کو گل لفتا پر مقابلہ بیش ورتلہ استقبل وند علی حسن یادی ما بتا بیگائے سال جبالو محمد بن حسن نے انہم علی رضی اللہ تعالی وہ مقاویذ قرارا لہکری پر شانت قرنبانی تم نے زر کا کام سمجھے ان لارا کتا ایلات ولی حق کا تو دفن رہا زید کا لہکری بالکل مقنال حیران لگے جگہ تک کے فلاخران دیگر کی مقصد التہذیب القتال امانبی کی نا کا ضائب جماعت اور اس حدیث میں بسوار سے بجنگ باتا ہے اندیلہ راکتا تولی زدہ سے گرہ کرینے مطابل پر مخلانے مقابل مقابل دے مقابلنہ حتا تک و نفرانہاں ناچے قتل کے پر امدولی پر مقابل وقالو معاویہ رضی اللہ معلومی یہ دی جمعہ چی تحجیز بالقطال دے لکے وقالو معاویہ معاویہ محورت ویلوکانا واللہ خیرن اور ذکر کا حسن بزری لکھو اللہ وزی وقانا و ما زن هو خير الاجرين و ما زن هو متصم بوله ولا بره بالغ کے اگر و دماغ لو تو یاد رس ہوا میرا ذکر نہیں ہوتا وقانا و ما زن هو ولا و ہوا ہاولائی پچھے قتل کی ہاولائی ہاولائی دا زمان جماعت دا جماعت او داوی جماعت زمان جماعت دا دمر لکھر کیوں جا کم قتل بسار با دی پتر بکی ملی, دے ملی, ملی بی امور اللہ سوگدے چی متوری سے زمان دو امور دخل کو ملی بن سائے ہم دیر زنانہ باپنڈی شی سوگدے چیز زمان چیز فارد زنانہ ہم دا زنانہ ہوا ملی بی زیمار شمال بی اتیمانان شی ملی معیار کیبد شمس نہ عبد الرحمان کان پانی ایمان راوڑے مرے دام داد محاور کا چروپ دیکھیے ابو جید تو تو جب شروع میں بار طلب بار لکھے اور جب شروع بات منظور دی با دخل علی قالنا الحسن بن وفا تب طلبوا عمر بن سوہ وقال لهم وطالبوا اليه انه نماك الرسول هي وقال آلے. مطالبت فرح. مطالبت فرح. عمر حسن رضی اللہ عنہ ابن عبد المطلب قال حسن رضی اللہ عنہ منگی ابن عبد المطلب ہمگا جو چاہ حقوق نخرو انگی نا بنو عبد المطلب قد اصبنا من حاضر مال <سؤال> محسوس کہ لامام چمال دو بیت المال لے ہی تو قد اصبنا من حاضر مال و انہا حاضر امت قد عاصر چیدی ما حاضر مچری نقصان تیر سے زیر خبارت چیدو دیوی نو دیگی نمکسد کاری شداب مال دو بیت المال زمان قلاص کرے منگی آصحاب ترسو اترس باتو حضید امارت اصطفاء و کم نبی قطلا چه دولت apparatus را شریعت حق وارن رہی معلوم معلوم دار تھے انتخاب خلافت و تمسک معاملات بال لحاظ این امر انسان حقوق ذی اعلی حقوق تھا مثلا ان حالت تھا جما اگر تنصال صدر نے پسات عبارت چیزو دی نے کی قالا بیت دی دار و این هو کا قضا و قضا عرفات مشی صلح قدید شروط واری دسوی ناغمنی قضا و قضا وہ سب نے کمสารب بیچتا ہے واس ال کا متوار وارثان باقی تھا اسالو کا ان ہمن لی بہا ظا نہ وہ یوں ذکر کرو تو بھی جمات نزوات زمار فرض شر قال النحل کبھی من سالت موارث یہ بحثن ذکر کرو گل بشرداز با محاسب لاک مال سالوا ماشین اللہ قال نحن لكبی وتالبو نے قرہ یوں شد شروط مگر ابھی وہ زواری کرا سے بیٹھے انجام ده جو سلح اکرہ اسطباہ وقتا ہے اور ابا متفق امیر سلح اکرہ حسن نظرہ دو ماردان ہوتا ہے سلح اکرہ حسن علقہ سمیت وابا بکرہ اگرانی اکرہ کیا ہے کہ جب دلی ورسا ہوتا ہے خرپ دعوی جب دلی ورسا نکا ہے معاورا ذکرہ شوئے داد دی وجہ میں مردان دی حدیث وجہ نے کھڑی نبی رساں میں نے کہا کہ حسن علقہ سمیت وابا بکرہ حسن بسریوی علقہ سمیت جاہلانہ مرااحتین میں سے امام علی ابن ابی بکر اللہ نے بول رہے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارن مینبر معارفین نبی سے منبر بنانے وال ان الابن ابا سید الجماذا بشے بس زیارت وجدار چیز پہنچ سے پیش ظاہر ہے دعویٰ ہے کہ تمام ما کا بھی بین تھے تین نے تین مسلمین قد کا پہلے اسلام ما بین تو لوگوں شان دور لیکن مسلمان رہا قال ابو عبد الله امام خاریج قال ابن علی بن عبد الله مدینی انما سمع هندان ثمار حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بل انما سمع حسن امام خازر حدیث تو کہنے معنی کی توصیہ <تصفح> نمکرم ورکیاں امام بخاری علیہ السلام مقاصد سال کے بارے میں راجا دراز مارے میں ابھی ولاں کا کہیں آگے آ فتو شے کی زرد دینا وہ یقول وا قت لا اله الا الله قد قد ختم خود ایک نے بولا تھا وللہ قال خرجانے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ نبی علیہ السلام قال ال المتعالی اللہ الاغمانو لقد تم قوم کے بالا زل خیر والوں کو قال ال اللہ كلمه کی کار خیر بڑی قسم کی وقال انا رسول شان تابو زہر انتظار تھا میں قسموں بولہو ای ذاک ال ایک کا نظر ہر شہ جیتے بناؤ چیز جیتے سنگنی سمہلے وغیرہ کے لیے سنو پہ